یہ جو موسی علیہ الصلوۃ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے یہ قسم انصری حضرت موسی علیہ الصلوۃ کا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو جو ان کا موقف ہے۔ وہ بات کا تن ہے۔ کے بعد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کما رآه موسی علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ المعراء یصلی وقد مر منّی أن أرواح الكمل لَا تَتَعَدْتَلُ عَنِ الْعِبَادَاتِ فِي الْقُبُورِ اَيْذَنِ کہ یہ افعال روحوں کے ہیں مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ کام روح نے کیا مولانا کہتے ہیں کہ یہ کام اس جسم کا ہے اور اس سے اس جسم انسی کی حیات کا ثبوت کر رہے ہیں دی اس کے بعد مولانا نے ایک اور دلیل پیش کی ہے اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے بس المن ار یہاں بھی مولانا نے کہا کہ دو احتمال ہیں افسوس یہ ہے کہ یہاں بھی مولانا کو پتا کچھ نہیں یہاں بھی دو احتمال نہیں پانچ احتمال ہیں دو احتمال نہیں ایک احتمال ہے دوسرا ہے ان علیہ مسلام کی کتابوں کو دیکھ لو تیسرا ہے یہاں پر بیت المقدس میں جی ملاقات کی ہے جس آپ نے انبیاء کے ساتھ اس سے بھی حیات ثابت کر رہے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اب تک تو کہتے تھے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں قبر ہم ہے جسری میں زندگی ہوتی ہے اب جن سم انسری کی زندگی کا دعویٰ کر دو کہ جی بیت المقدس میں بھی تمام انبیاء جسم اپنے بھی ذرا وضاحت کیجیے نزدیک شب محراج کو لائیںج کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابتدا کی ہے انبیاء کے نے کیا ان کی روح نے ابتدا کی تھی یا ان کے اجسام انسری قبروں سے نکل کے گئے تھے یہاں پر جمہور اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ روح وہاں پہ ملے تھے اور روحوں نے ملاقات کی تھی اور نماز پڑی تھی یہ میرے پاس ہے فتول باری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی وہ فرماتے ہیں و انه اوتیہ ناک با ارواح الانبیاء وہاں پر نبیوں کے روح آئے تھے نشرۃ تیم ہے حضرت ثانوی کی وہ فرماتے ہیں اور دوسرے دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمسل ہوا یعنی غیر انصری جسد سے جس کو صوفیاء جسم مثالی کہتے ہیں غیر انصری جسم یہ میں نے مولانا کے دلائل کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا ایک اور آئے قرآن کریم کی سنی اب تک میرا مولانا کے ذمہ قرض ہے جو میں نے کہا تھا اس کا معنی یہی ہے کہ روح نکل گیا اور لا یردہا الالبدن مفسرین نے لکھا اور معنی یہ ہے کہ روح کو روک لیا گیا اور قیامت سے پہلے جسم انسری کے اندر روح نہیں آ سکتا یہاں کوئی احتمال نہیں غیر محتمل بالکل واضح اور سریع آئے مولانا اس کو تو ماننے کے لیے تیار نہیں اور محتملات کے پیچھے جا رہے ہیں دوسری آیت ہے قرآن کریم کی یہ وَإِذَنْ نُفُوسُ زُوِّدَتْ اس پر یہ میرے پاس ابن کثیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے جب قیامت آئے گی قیامت کے دن روحوں کو جسم کے ساتھ جوڑا جائے گا قیامت سے پہلے روح کو جسم کے ساتھ جوڑا نہیں جائے گا قیامت سے پہلے روح کو جسم کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا اور اب تک میں آپ سے جو مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ برملہ یہ کہیں کہ آپ حضرت نانوتوی کے نظریے کے قائل ہیں یا باقی بزرگان جو امت میں گزرے ہیں ان کے نظریے کے قائل ہیں آپ اخراج روح کے قائل ہیں یا نہیں ادھر آپ کہتے ہیں کہ جو حضرت نانوتوی کی اس عبارت کو نہ مانے ان کے مسلب کو نہ مانے وہ دیوبندی بھی نہیں اور اہل سنت بھی نہیں اور پھر خود کہا کہ جو اخراج مانے اخراج مان کے تعلق مانے وہ بھی دیوبندی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بھی بنتی ہیں دوسرے بھی بنتی ہیں تو بات تو اپنی آپ نے خود ختم کر ڈالی یہ اوپر میرے پاس بغوی ہے تفسیر اس میں لکھا ہوا ہے قیامت کے دن رل ارواہ فل اجساد قیامت کا دن جو آئے گا تو اس دن روحوں کو جسم کے اندر لوٹایا جائے گا کوئی بات نہیں ہے یہ عائد پیش کی تھی اور اس کے بارے میں آفر ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پیش کر رہا تھا کہ حضرت ہیں اس کے بارے میں یہ دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ میرا والی رات میں یا تو روحیں جو ہیں وہ متشکل ہوئی اسات کے ساتھ وہ پیش کی گئی ہیں اور عضرت او اشعد لے ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امبیال و والسلام کے اساد مبارکہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے حاضر کیے گئے اسی رات میں آپ کی عزت اور تقریم کے لیے اور حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا قول جو ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ارواح مال ایسات دونوں پیش کی گئے فرماتے ہیں وَا يُعَيِّدُهُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ حَاشِمِنْ عَنْ عَنَازِنْ اس کی تائید حدیث عبد الرحمن بن حاشن کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فَفِیهِ جس میں یہ موجود ہے بُعِسَ آدم فمن دونہ من دُونَهُ کہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو اٹھایا گیا اور ان کے علاوہ اور انبیاء کو بھی اٹھایا گیا فرماتے ہیں ففم اس کو خوب سمجھ لو و تقدمت الاشارت علیہ فی الباب اللذی قبلہو اور اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں اشارہ ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاة والسلام کے ارواح معلعی سات یہ میراج والی رات حضور علیہ الصلاة والسلام کی ملاقات کے لئے حاضر کیے گئے فتو الباری جز خامس اشر صفحة چار سا تو یہ آیت کے اندر میں نے کہا تھا کہ دو احتمال ہیں پھر میں نے نفی نہیں کی کہ اور احتمال نہیں ہو سکتے مولانا نے پھر وہ اپنی پرانی عدد کے کہا کہ یہ جہالت ہے کم علمی ہے دو احتمال نہیں زیادہ ہیں حافظ اسکلانی نے بھی دو احتمال پیش کیے ہیں مولانا کے قول کے مطابق حافظ حضرت اسکلانی بھی کم علم اور جہل اتنی زبان درازی نہیں ہونی چاہیے زبان کو ذرا سوچ کر رکھنا چاہیے یہ حدیث پات میں نے یہ جسے آیت کی تشریح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی ہے اور یہ کہ ارواح اور مال اشاد پیش نہیں کیے گئے یہ کسی نے نہیں کہا مولانا نے کہا یہ بات بالکل غلط ہے آپ ندائے حق جزسانی جل اور جلد اول صفحہ دس میں دیکھ لیں کہ کتنے طبعین اور بزرگوں نے یہ کال بھی لیا ہے کہ انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو یہ احساس کے ساتھ اٹھایا گیا دنوی زندگی کے ساتھ اٹھایا گیا یہ آپ ندائے حق دیکھ لیں آپ کم کم اپنی کتابوں کا تو مطالعہ کر لیا کریں اور حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و اظہر انا سلات لہم سی بیت المقدس تانا قبل عروج یہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کی نماز بیت المقدس میں یہ اوپر کو چڑھنے سے پہلے سے تھی اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ امبیا علیہ احیاء وسلام ربهم زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو یہ مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھا سکے پھر فرمایا سما اجساد ہوں ارواہم لطیفۃُن غیر و اور ان کے پھر یہ اشعاد جو ہیں ان کی روحوں کی طرح یہ باریک ہیں یہ تصیف نہیں ہیں فلاں معنی والے ظہور ہیں ان کے عالم الملک والمالا کود اعلیٰ وجل کمال دے قدرت دے جل جلال اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ امبیا علیہ مصلاۃ وسلام روح مالا اشاد اس عالم ملک میں اور مالا کوت عالم بالا میں اوپر پورے طریقے کے اللہ کی قدرت سے آئیں اور پھر فرماتے ہیں اس کی تائید حضور علیہسلام کے فرمان سے بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ ہو کر نماز پڑھ ہیں اور حقیقت نماز کا پڑھنا یہ ہے کہ مختلف افعال کا کرنا نماز کو پڑھنا انشباہ لرواہ صرف یہ روح کا کام نہیں ہے بلکہ اجساد بھی اس میں شریک ہے لا سیا ماوقت تصری فلمان المراد فیضا راج الربن دے اس معنی مراد میں کہ انبیاء علیہ السلام کہ یہ صرف روح نہیں تھے بلکہ آج ساتھ بھی ساتھ تھے حضور فرما رہے ہیں کہ راجلون ضربون کہ وہ نون وستون درمیانے یہ قادل کے تھے من الرجال مردوں میں سے تو یہ مرقات جلد 11 صفحہ ایک سو ستاون ملہ علیقائی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اور یہ حافظ ابن حضرت سلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دوسرے قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے تو یہ حدیث تائید ہوگی اس قول کی اور حضرات یہ آپ نے دعویٰ ہی لکھ دیا ہے کہ جس قرآن کی تفسیر حضور علیہ السلاط اسلام کی حدیث سے ثابت ہو جائے باقی سب قول مردود ہیں یہ آپ کی تاریخ میں موجود ہے ہمارے متعلق کہنا کہ یہ قرآن کے یہ قول سے معیع ہو سکتا ہے تو قرآن کے قول سے یہ معیت معید ہونا یہ اگر کسی مفصر نے کیا ہے حضور علیہ اللہۃ والسلام نے یہ تفسیر نہیں کی اور آپ نے کہہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام جب تفسیر فرما دے تو پھر اس کے بعد باقی قول سب مردود ہیں یہ آپ اپنی تحریر ذرا پڑھ لیں اب شکور صاحب کے حوالہ سے اور آپ کو ایک حوالہ پیش کر دے علماء آئے دے سے اور اہل سنت وال جماعت سے جس نے یہ کہا ہو کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہے آپ کا جسم آج اللہ مردہ ہے روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ آپ ایک حوالہ ثابت نہیں کر سکتے مجمل باتیں لیکن آپ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ ثابت نہیں کر رہے اور پہلے آپ نے کہا تھا کہ روح جو ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آ سکتے اور پھر آپ نے فیض الباری کے حوالے سے کہا کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام کی روح قبر میں نماز پڑھ روح اب تو سارے دلائل ختم ہو گئے اب دلائل نا کہاں گئے قیامت تک نہیں آسکتی روح اب تو روح موسیٰ علیہ السلام کی تم تسلیم کر لی یہ <تصفح> بھی تسلیم کر لیا کہ جسد انسری انبیاء علیہ السلام کا محفوظ ہے اسی قبر میں ہے اس قبر کو بھی تم نے تسلیم کر لیا جسد انسری کو بھی تم نے تسلیم کر لیا روح کا آنا واپس آنا بھی تم نے تسلیم کر لیا اب ذرا یہ کہہ دو کہ روح جو ہے یہ جسم کے ساتھ مل کر نماز پڑ رہا ہے تو یہی کمی باتی رہے گی ہے اگر یہی آپ تسلیم کر لیتے <تصفح> ہیں ہمارے ساتھی ہیں علماء دیوبان کے مسئلہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو جائے گا آپ جو اپنے اکادر کو چھوڑ چکے ہیں وہ ساری بات ہی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اتفاق میں بڑی برکت ہوتی ہے اور اگر آپ ذرا غور فرمائیں گے اس کو ذرا جیسے آپ نے دوسری باتوں کو تسلیم کر لیا ہے ان کو بھی اگر آپ تسلیم کر لیں گے تو آپ کا بڑا فائدہ ہوگا اور ہماری جماعت نشاء اللہ مضبوط ہوگی کفر اور شر کے خلاف ہم کام کریں گے تو بہرحال یہ میں رہا تھا اور باقی آپ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں یہ بعض وہ عقیدہ رکھتے ہیں بعض وہ عقیدہ رکھتے میں عرض کروں کہ ہمارا دعویٰ ہے جسد انسری کی حیات ہمارے سارے علماء مائے دیوبند جسد انسری کی حیات کے قیال ہیں کوئی دے بندی بھی یہ نہیں کہتا کہ جسد انسری میں حیات نہیں ہے اور جو شخص کہتا ہے کہ جسد انسری میں حیات नहीं نہیں اس کا انکار کرتا ہے میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کسی دے بندی عالم کا حوالہ تو دے دے اگر کسی تفسیر اور کسی محدث اور قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کا معاذ اللہ جس مردہ ہے روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور درود و سلام نہیں سنتے اگر آپ کے پاس شری اور واضح ایک حوالہ اہل سنت وال جماعت اور اکرام، متقدمین حضرات سے اگر نہیں ہے تو کم از کم علماء دہ بند ہمارے اقابر میں سے کسی ایک کو تو اپنا معیت پیش کر دو لیکن میں یہ دعویٰ بار بار کر رہا ہوں اور مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے اندر جرات نہیں ہو سکتی اور قیامت بشید. تک ایک حوالہ ایسا شریف پیش نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کا بند کے خاص تعلق قائم اور جتنی آپ نے آیات پیش کی ہے ان آیات کے اندر کسی مفسر نے آج تک یہ پیش نہیں کیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم آز اللہ ان آیات سے مردہ ثابت ہوتا ہے اور آپ کے روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا اور آپ درود السلام روزہ اطہر میں قبر مبارک میں نہیں سنتے یہ کسی مفسر نے بھی نہیں کہا یہ سب آپ کی خانہ زاد اپنی تفصیلیں کہ نبی پار پر فر کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نبی مردہ ہے آپ کا جسم مردہ ہے آپ کے روح کا جسم کے ساتھ کوئی سلام نہیں سنتے یہ سارا آپ نے یہ اس باتوں کو خود فٹ کر رہے ہیں کسی مفسر نے یہ باتیں نہیں کی شیخ القرآن تو جوحید میں فرما رہے ہیں کہ کیا یہ تفسیر آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا صحابہ اور تابعین سے یا امام مجتہدین اور فوک امت میں سے کسی کا قول ہے فرماتے ہاتھوں برہا نہ تم ان کو اگر تم سچی ہو تو تفسیر ایسی لو جو کسی سے منقول ہو اپنی طرف سے یہ بات نہ کرو اگر جناب کا ذاتی اتحاد یہ ذاتی اتحاد آ چھوڑ دو سارا اختلاف یہاں سے پیدا ہو رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ آب کو مجتہی سمنے لگ جاتا ہے یہ تو جناب کو مبارک ہو کہ آپ اپنے اشاد پر عمل کر رہے ہیں اپنی کا دامن چھوڑ چکے ہیں علی ہل مولانا حبیب اللہ صاحب نے ایک آیت وس اللہ سے اپنا نظریہ حیات النبی کے متعلق ثابت کرنے کی کوشش کی اس سلسلہ میں انہوں نے کہا جی کہ حافظ ابن حجر نے دو پیش, دو دو پیش کی روح کے بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے اور دوسرے قول کو مولانا حبیب اللہ صاحب اختیار کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر نے آگے کہا ہے کہ فلان حدیث اس کی تائید کر اس روایت یہ جو دوسری صورت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں احزرت اجسادهم لی ملاقات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک اللیلت تلک اللیلتا تشریفا لہو و تکریما تلک اللیلتا ان جسموں کو اس دن زندہ کیا گیا یہ آپ کے اپنے حق میں بن رہی ہے یا آپ کے اپنے خلاف بن رہی ہے ذرا سوچے تو صحیح سے ان جسموں میں تل کل اس رات کو اس رات کو حیات پیدا کی گئی یہ تو آپ کے اپنے نظریہ کی تردید کر رہی ہے اور جو میں نے بات کہی تھی کہ بیت المقدس میں ارواح حاضر ہوئے ہیں اس کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے حدیث یہی بھی فتح میں ہے صفحہ دو سو، فی حدیثرت ابو ہریرا ربی اللہ تعالی کی روایت نقل کر کے حافظ حجر یہ بات بتا رہے ہیں کہ اروا اس دن آئے تھے اور یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر بیضاوی اس میں لفظ موجود ہے یون میرے سامنے نبی جسم میں آئے تھے تو آپ کس سے یہ کہتے ہیں کہ جی اس دن جسم نکل کے چلے گئے تھے اور جسم اگر نکلنے کی بات کی جائے تب بھی وہ آپ کے نظریے کی تائید نہیں کرتی وہ آپ کی مخالفت کر رہی ہے اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جی تم بتاؤ کوئی ایسا آدمی جس نے یہ کہا ہو کہ تعلق نہیں ہے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار بعض ذہن نشی رکھیے جو آپ کا اپنا نظریہ ہے اب تک مولانا میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ واضح کریں کہ وہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس ہمیں انصری کے اندر تسلیم کرتے ہیں یا اعلیٰ میں تسلیم کرتے ہیں اگر اعلی علی میں تسلیم کرتے ہیں تو جس قسم کا تعلق یعنی تعلق حیات یہ تسلیم کرتے ہیں اس تعلق کی حیات کی دلیل آپ کے ذمہ ہے اور میں آپ پوری جماعت کو چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو پوری امت میں سے کسی سے یہ بات ثابت کر سکے کسی حدیث سے کسی قرآن کی آیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہو یا کسی حدیث کے اندر آتا ہو کسی تابعی نے کسی اما مجھ میں سے کسی امام کا قول موجود ہو کہ جی اس روح کا ایسا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کی وجہ سے اس جسم انسری کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ جسم نمازیں پڑھنے لگتا ہے اس قسم کا تعلق جس کے آپ قائل ہیں اس کا ثبوت آپ کا ذمہ ہے مدعی آپ ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ دلیل آپ خود دیتے مطالبہ مجھ سے کرتے تعلق نہ ہونے کی دریب دو جی اور پھر مزہ یہ ہے کہ میں پیش کر سکا ہوں بیان القرآن اور باقی دوسری تفسیریں جن میں لفظ ہے قطع تعلق یقتع تعلق ہاں ان کے تعلق کو اللہ منقطع کر دیتا ہے اور پھر اب مجھ پہ ایک معرضہ پیش کر دیا کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں روح آیا تھا بھئی میں نے یہ کہا ہے اب تک کہ جسم انسری کے اندر جسم انسری کے اندر قیامت سے پہلے روح نہیں آ سکتا آسکتا تن۔ اگر کہیں پر مثالی جسم نمازیں پڑھتا ہوا دکھائی دے تو یہ اس قانون کے خلاف کوئی نہیں ہوگا آپ موجزہ سے قانون کو توڑ نہیں سکتے کاش ذرا علم کے ساتھ ذرا اپنا تعلق اور واسطہ قائم کی دئیے پھر میں کہوں گا جو آپ کا اپنا نظریہ ہے پورے قرآن کریم میں سے کوئی ایک غیر محتمل بازے نشیر کیے کوئی ایک غیر محتمل اپنے نظریے کی پیش کی دیئے خدا کی خدا قسم اپنی پوری جماعت کی طرف سے میں اعلان کر دوں گا کہ ہم آپ کے مطلب کو قبول کر لیں گے لیکن یہ سورج ختم ہو سکتا ہے آسمان مٹ سکتا ہے زمین ختم ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کا ثبوت نہیں دے سکتے اور یہ بھی آپ سے کہوں گا خدا را کچھ سوچئے کل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے ایک ایسا نظریہ کیوں قائم کر رہے ہو جو بالکل قرآن کی نسکتی کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے یمسک اور اس کا معنی ہے لا یردہا الالبدن اور آ پھر خم اس جسم کے اندر حیات دنیا بھی کے قائل ہو رہے ہیں اور قرآن کریم کی ایک اور آیت سنیے میں اب تک آیتیں پڑھ چکا ہوں 3 دو آیتیں جواب ان کا کوئی نہیں آیا ان کی ہر بات کا میں جواب دے رہا ہوں <سؤال> اور انشاءاللہ دیتا رہوں گا ان میں ہمت نہیں جواب دینے کی قرآن کریم کی آیت ہے جی سورہ نحل کی واللزین یدون من دون اللہ لا یخلقون شیعن وهم یخلقون اموات غیر احیاء یہ مشرق جن کو اللہ کے علاوات پکارتے ہیں وہ خالق نہیں وہ مخلوق ہیں وہ اموات ہیں وہ غیر احیاء وہ زندہ نہیں ہیں اب یہاں پر دیکھیے یہ میرے پاس ہے تفصیل عثمانی وہ اس کا معنی کرتے ہیں یعنی جن کو جن چیزوں کو خدا کے سواب پوچھتے ہیں سب مردے فی حال مثلاً جو بزرگ مر چکے جن بزرگوں پہ موت آ چکی وہ بھی اموات یا اور ان کی پوجا کی جاتی ہے یا انجام و معال کے اعتبار سے مردہ ہیں مثلاً حضرت مسیح روح القدس اور ملائکت اللہ کہ ان پہ ابھی تک موت نہیں آئی آئے گی اور جن انبیاء پہ موت آ چکی ہے جن بزرگوں پہ موت آ چکی ہے وہ اموات ان غیر وحیاء کا مصدا کیا یہ ہے تصدیر میرے جا پاس معارف القرآن بیان القرآن اس میں لحظ موجود ہے مردے ہیں بے جان خواہ دوامن جیسے بت یا فی جیسے جو مر چکے یا جو مریں گے مثلا فرشتے اور جن اور علیہ سلام نبی داخل ہیں یہ ہے کشف الرحمن وہ مردے ہیں بے جان زندہ نہیں اور ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور مردے کب اٹھائے جائیں گے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں یہ اس کے ساتھ میرے پاس ہے یہ جی تفسیر ابن کثیر اس سے بھی بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان پہ جب موت آ جاتی ہے تو انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرماتے ہیں فرمایا نسمت المؤمنے طائرن یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ علیہ جسدہی یوم یبعسہو کہ جنت کے اندر مومن کا نسما ایک پرندہ بن کے جنت کے اندر اس اس جسم کے جو جائے کب جس کی ہوگی قیامت سے پہلے کوئی نہیں آتا ہر مومن کا آمن الرسول رسول سب سے بڑا مومن رسول تھی تھی اور یہ حدیث کون سی حیدرآباد سے نشیر رکھیے چار سو ستائیس ہے اس کا وہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحیحٍ عزیزٍ من یہ ایسی اسناد ہے جو بالکل صحیح عظیم عظیم بڑی عظمت والی جس میں ام اربا میں سے تین امام جمع ہو چکے ہیں امام احمد بھی ہے امام شافی بھی ہے امام مالک بھی ہے اگر مانتے ہیں ان آئمہ کو ان کی صحیح روایت تسلیم کر دیئے کہ جنت کی زندگی ہوتی ہے جسم انصری کے اندر زندگی کوئی نہیں ہوتی یہ میرے پاس بخاری موس شریف ہے جی, جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاج ایک روحانی ہوتا ہے اس میں ایک مقام پہ جاتے ہیں کہا جاتا ہے اللہ ود دارالی دخلار فلاں جو گھر تھا جی وہ عام مسلمانوں کا تھا خود رسول وضاحت کر رہا ہے مرنے کے بعد مومن یہاں قبر کے اندر اس کا جسم اگر عام مومن ہے خدا چاہے تو محفوظ رہے اس کا جسم خدا نہ چاہے تو محفوظ نہ رہے اور وہ خود زندہ کہاں ہوگا جنت کے اندر وہ مکان جو رسول اللہ نے اس کا دیکھا ہے اور یہ جو دوسرا گھر آپ نے دیکھا ہے یہ گھر ہے شہیدوں کا اور پھر آگے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے آپ ذرا اپنا سروپا اوپر اٹھائے جی آپ نے دیکھا تو ایک منزل نظر آئی اللہ قرآن کی آن حضرت صلی اللہ مطالعات کے ساتھ حضور کی بات ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے نہ ہے اس آیا سے علماء وال جماعت اور ہمارے اذادر نے یہ اصطلاح کیا ہے حاضر اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی تصیر مزلی کا یہ مجمل حوالہ دے رہے تھے سن لو ذرا کھل تو وہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں وَجَازَ عَنْ يَكُونَ ذَالِكَ لِعَجَلِ عَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰ سَلَّمَ حَيُّن فی قبر ہی فرماتے ہیں یہ جاید ہے کہ یہ نکاح اس لیے منع کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں والے ذالے کا لَمْ يُوَرِّس اس لیے حضور علیہ السلات نے وراثت تقسیم نہیں فرمائی آپ کی وراثت تقسیم نہیں کی گئی وَا تیم ہو اور آپ کی ازواج متحرات بیوا نہیں ہوئی جن کا انا بھی منصل علیہ اندری سمی تو منصل علیہ, علیہ روایو کی شو بال ایمان تفسیر مذہبی جلد ساتھ چار سو آٹھ بارہ حضرت مولانا صنع اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی اس آیت سے یہ استدلال فرما رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اسی وجہ سے نہ آپ کی وراثت تقسیم کی گئی ہے نہ آپ کی ازواج مطالعہ بہا ہوئی ہیں اور پھر حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک دروشری نہیں پڑھے گا تو اس کو میں خود سنوں گا وہ صلی اللہ علیہ نایون ہوں جو دور سے پڑے گا وہ ملک تک پہنچا دیا جائے گا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی اسی طرح مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر معارف القرآن جلد ایک صفحہ تین سو ستانوے میں فرماتے ہیں کیونکہ زندہ ہیں اس لیے آپ کی ازواج متحرات کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا اور ندائے حق جوز اول صفحہ 133 میں بھی معرف القرآن کا حوالہ دیا گیا ہے اور اسی جو ندا جوز اول صفحہ 593 میں ہے حقال ماوردیو انہو لا یاجب علاہنہ عیدت الوفاق ماوردی محدث نے یہ نکل کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات پر عدت واضح نہیں وفات والی جو فوت ہونے کے بعد عام عورتوں کے لیے عدت وفات ہوتی ہے آشا. انبیاء کی ازوا نکاح حرام ہونے کی وجہ میں ایک عجیب اور آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں ان کی کرنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس نیبی صاحب کا ایک رسالہ ہے حیات الانبیاء حیات الانبیاء عقائد مراقم اور مسئلہ حیات الانبیاء ناشر جمع و شادی سرگودا اور آخر نیلی میں نیلوی صاحب کے درخت ہوں اس کا صفحہ ساتھ دیکھ لو دلی اور دلی اس عمر کی کہ انبیاء کرام علیہ مسلم کی حیات شہداء کی حیات سے ممتاز ہے یہ ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی ازواج مطرات کے ساتھ کسی دوسرے کو نکاح کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرانے علی حقیم میں فرمایا ہے وَلَا تَنكِهُ مِن ماشاء ماشاء اللہ، ماشاء بخلاف شہداء کے کہ ان کی شہادت بہادت کے بعد ان کی بیویاں عدت وفات گزارنے کے بعد اور حاملہ ہونے کی حالت میں حمل کے بعد اور دوسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہیں یعنی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہیں یہ حضرت نیلوی صاحب جو آپ کے بہت بڑے محدث اور آپ کے شیخ اور آپ کو بہت سے مسئلے بتا کر بہت سی حق کی باتوں سے ہٹانے والے موجود ہیں یہ انہی کا